بالکل <سؤال> صلی اللہ علیہ الم عرض یہ ہے کہ شائے باطن جو ہے وہ دو باتوں کا درست ہونا اور دو باتوں کا درست کرنا ہے ایک باطن کے عقائد کا اور ایک اخلاق کا اخلاق پر مجدوروں کو بار بس کے کہنے کا عام طور پر اخلاق کے بارے میں مشورے کے اچھی اچھی باتیں کرنا بالکل باتیں کرنا ہی اخلاق ہے شریف کے اصلاح میں اخلاق ہو تو شریعت کا شعبہ ہے اس کے اخلاق کے روزہ اخلاق فالدہ پر بات ہے گندے اخلاق کے پر صلی اللہ علیہ حیات کا دور کرنا پاتر سے اور تواز कर اخلاق اور حیا اور امدادی سرخا ان کا بات میں زندہ کرنا پیدا کرنا عقائد کا دوست توحید پکی ہو معذور صلی اللہ علیہ کی پکی ہو آخروں کا دھیان پکا ہوا باتیں عقائد میں پر طور پر توحید میں توحید درست ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات افاق اور عبادت میں کسی تشریف میں سمجھیں یہ موٹے موٹے ظاہر قاعدے ہیں ان کی معلومات تعلیم ادان میں صاحب رحمۃ ہیں تفصیل کو مزے میں لکھتی ہے اردو میں اردو والوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے تو وہ ظاہری عقائد جو ہیں اس کو وہاں سے دیکھنا کہ سات صفات عبادت کی شرکت سے مبلا نہ ہوئے دقت توحید کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں جو صفاتی نام ہیں ان کا ان کے بارے میں اعتماد یقین بھروسہ اور وابستی کی جقاط بادڑ میں پکی ہو اور وہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے وہ اچھا دراز چاہتی ہے صاب اکرام کے دور میں حضور اللہ کے دور میں تو کلما پڑھنے کا مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ اس کو نقائط پکچہ ان کے بارے میں بات کرنا باتیں کرنا ملازم ہے وبا سے صابع کرام کے ساتھ ہوتے رہے تو کیسے کہتے ہیں کہ بہت پوری نہیں کرتے اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے کیسے کہتے ہیں کہ بال میں کامیابی نہیں ہے کامیابی تو یہ تو مہم ان کے سارے ماحولوں کی سارے ضلع کی ہیں اور کاثرے اور مناظرے اور ان پر جو ہے تو باتیں کرنا اور ان پر یہ ایک مہم سارے ضلع کی یہ ایک بات آپس میں مذاکرہ کرنا کپھار سے مذاکرہ کرنا کپھہار کا احتجاج کرنا کپھار کا, کا تالا دینا اور صاحب احرام کا جواب دینا تو گویا یہ تصویری مضمون جو عقائد کو جماعت ہے جو جو کہ جد توحید کو اللہ کی جفات کے یقین اور ان کے ساتھ اور بستگی اور غیر اللہ کے تعلق کا ٹوٹ کر اللہ کے اللہ کا دل میں آنا اور غیر اللہ کے مسائل کے حل ہونے دل میں جھاڑ کر اللہ تعالیٰ کے وسائل کا حل ہونے والا یہ عید میں بیٹھنا یہ ایک تفصیلی مذاکرات بعد میں اپنے فاروق ضلع کے دور میں انہوں نے واعدین مقرر کیا یقینان کو بس پھیل گیا غالب ہو گیا تو پھر اس بات کی تجیات بیانی اور تصدیق کے لیے واعدین مقرر کی سارا کرنے پاک لکھا ہوا موجود ہے لیکن کھڑے ہو کر آدمی اس بات کو بیان کرے اور بیٹھ کر لوگ اس کو سنیں کہا کہ بیان کرنے والے کی یقین میں بھی اضافہ ہو اور سننے والوں کے یقین میں بھی اضافہ ہو اور روحانیت کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہفتے میں بھی ایک ہفتے میں ایک بار بھی تنکیل کی مجلس میں اور آخر کی یادی کے مجلس میں جانا نصیب نہ ہوتا ہو تو اس کی اس کی ایمانی حالت بدل جائے گی پھر والے صاحب صاحب اس بار کا تقاضا ہم کرتے رہتے ہیں کہ چار اوقات جو ہیں وہ ایسے خاص ہیں نوابل کے لیے مختص ہوئے ہوئے ہیں تو اس میں خالدین کو اور خلاصے بیچ لوگوں کو چاروں اوقات کی پابندی کرنی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لیا اور اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں اور چار گنی کر سکتے دو کی تو کرنی نہیں دو نہیں کر سکتے ایک کی تو کرنی چاہیے چار اوقات کون گفت ہیں فجر سے, سے شاد اذر سے مغرب سے مغرب سے شاطر اور پچھلی یہ چار اوقات خاص طور سے فضائل ان کے آج تو میرا حادث کی ہے اگر چاروں میں اللہ تعالیٰ کی یاد دیکھا کہ اللہ ہو کر کہ ہو کر بھائی میں ہو کر اپنی کموں کا بولے کہ چاروں کا بات کرے تو بہت ابھار ہے لوگوں کو تو کرے ہی کرے اور کچھ نہیں ہو سکتا تو ایک کا تو ضرور پابند ہو تاکہ اس میں گلے ہو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگے تاکہ اس کا دھیان جمے دھیان پختہ ہو اور اس کو جو سوئی حاصل ہو جو سوئی کا گیارم پاسل ہو اور یہ جس طرح ساری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہمارے سلسلے کا فیض نسانی ہے لے کر جاری ہے تو جو ڈالنا جس طرح سلسلے میں ہوتا ہے سارے سستے مبارک ہیں جو یوز لا کے طریقے سارے مبارک ہیں ماشاء اللہ سارے سلسلے بھراتے ہیں لوگ ان کو لکھتے اگر کہ سننا اور زیادہ مصروف ہے اور خیر نشانی ہی ہے کہ بیال مسلاق اسلام میں اللہ تعالیٰ کے دیر کی باتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کی باتوں کو اور کی باتوں کو مانے سے بولا ہے اور ان کے ماننے والوں نے اس کو سنا ہے اور ان بجارت کے نتیجے میں ان کے دل میں یہ بات زندہ ہوئی ہے پکی ہوئی ہے جمی ہے پڑھا کوئی مراقبہ باقاعدہ مصنمل ہے آئے تو حادی فیصل بات آئی ہوئی مراقبہ ذرا مشکل ہے وہ آدمی کا دھیان درخت چنتا سید تقریب کو لکھا تصویر بالسان اور تصویر بالکتاب آپ کے لیے جی مراقبے سے زیادہ انسان عام طور پر کتاب کو پڑھ کے باطن میں اس کے اثرات عبدل کرنا اس کو قربانیاں بننی چاہیے اس سے مطالعہ ہوا الگ ہی بھی باطن میں اللہ تعالیٰ کا دھیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کے کفات اور بستے کی اس کا دھیان اس کا ہونا یہ تو پورا ایک ذریعہ ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب تعلیم تعلیم کی کتاب ان کو پڑھایا کرتے ہیں ہمیں تعلیم ہماشاء اللہ بڑا لگانے والے کتاب پڑھتے ہیں تو غلطی ان کی وجہ سے میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب تعلیمیں کتنے کہیں تعلیمیں دو اور تھی کی تعلیم گھر کی تعلیم میں کہیں ڈاکٹر صاحب تعلیمیں تین ہوتی ہیں ایک مسئلے کی تعلیم ہے گھر کی تعلیم ہے کریت کو تنہا ہو کر یہ بظاہر ہمارے کتابوں کو لے کر ان کو پڑھ کر اور اس میں ہر حدیث جو کیفیت بیان ہوئی ہے اس کو اپنی اوپر تاریخ کرنے کی مشق فرمایا کرتے تھے خوف کے آئے تھے اس کو پڑھتے ہوئے رابطہ خوف بن گیا شوق کی آیت ہے شوق کی عزیز ہے تو اس کو پڑھ کر پراپر شوق کا لینا بن کی آیت ہے تو بحاد اور خوشی کا تاریخ ہو جائیں اس کی مشق کرتے بڑا غلطی ہوتی ہے یہ جو فضائل احمان، فضائے ذراج اور فضائل ضروری فضائل حاج اور فضائل تجارت اور خدا دیں اور جزا الاما ان کو از اول کا پھر ہر ساتھی میں پڑھا ہوا بار بار پڑھا ہوا تاکہ یہ جہاں شاہ کیا ہو یہ مزامین دل میں پکے ہو گئے ہوں اور یہ زبان سے بولنے میں نے آ رہے اور پھر آدمیوں زندگی میں زندگی میں ان نقائد کو برتیں اور بڑھتے ہوئے جو غلطیاں ہوئی ہاں ان کا احساس کرے ان کی ساح کرے بار بار ان کے بارے میں مشترہ کرے صاحب آج بتا رہے تھے برف دار نے کہا کہ باقی لوگ پرچے آؤٹ کر رہے ہیں دور مجھے بھی لوگ کچھ پانچ بار بھی ہیں میرے بھی آؤٹ ہو جائیں چاہے کچھ نمبر مل جائیں انجینئر یونیورسٹی میں آپ اس بات رہے اب اس محنت کرو غلط بس امید رکھ سو تو خیر کہ آپ عقیب تو کو برتنے کی جگہ ہے کیا حلال طریقے سے حق طریقے سے اللہ تعالیٰ سے ایک بات کو لینے کی امید رکھتا ہے یا بادل طریقے سے اللہ تعالیٰ حکم کو طور کا مقصد کو بحال ہونے کے لیے استعمال استعمال کے بعد اتنی غلطی کرنی غلطی ہوگئی اور ہو کو سب کو بتائے گا نہ مثال کے بارے میں دوبارہ پوچھنا کو کرتے رہے کرتے رہیں تو یونیورسٹی کو شعبوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں سر گلی گلی کرتے ہیں لوگوں کے گلی گلی کس روایے کو سنا ایک دفعہ ایک قومی کا ممبر میرے پاس آ وہ ڈاکٹر صاحب میں تو کے پاس حاضر ہوا ہوں کوئی ہماری مدد کرنی ہے اس سے آپ مزدور آدمی سے طریقے سے ہو جائے کہ آپ چیزیں تیار باقی رہے ہمارا بھی کام ہو جائے میں ہمارے لائف کچھ خدمت کریں کہ ضرور آپ بتائیں کیا کام کیا خدمت ہے تو اس نے کہا ہماری کوئی بدلی ہے کہ ساتھ کھا لیجیے اسے امتحان دیا ہے تو آ جائے گی آپ کے پاس پرچے میں جو کمی کو سائی ہو، لٹھ ہی ہو وہ لکھ رہے گی اور تو کو آپ سکتے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ آدمی اس کو کچھ نے کیا ہوا ہے اس کو آگے کیا معلومات کرنی چاہیے تو فرق ایک مدرسہ صاحب کا نام لے کر کہا کہ یہ کر پڑے وہ بڑا اس پر انداز آ کہیں ہر جگہ شروع ہوئے ہوگا یہ شروع کیا تو پھر اسلام سب نے اس سے پھر ڈاکٹر صاحب کو میں نے اگر سمجھایا میں نے کہا کہ بندے کہ لوگ کی خاطر آپ اپنی اللہ تعالی کے حکامات کو تھوڑنا چلو زیادہ بات ہے اپنی عزت اور رسم خطرے میں ڈالے ہوئے ہوتی جو آدمی ابھی شریف کا مضمون ہے جو آدمی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گا اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے حوالے کر دیتے اور جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کے, کے, کے, کے, کے ناراض میں مول لے گا اللہ پھر ایک کافی ہوگا یہ جیم کو بارے میں انسان کا ایمان بودا ہوتا ہے شارک پکی ہے لکڑی پر گزر جائے نا سون تو کھڑا ہوگا ہاتھ ہمارے آپ کو گر جائے مضبوط ہوا کرتا بہت جان نہیں ہوتا ہمارے میڈیکل کالج کے دو اچھی بات میں بیٹھا ہوتا میڈیکل کالج میں ہمارے ایک جان والا امتحان کا سو گڑان حال دس میرے پاس آ گئی خان میں نکل گئی امتحان کے تبلیان خان رکھا تو میں نے اس کے پیسے شروع ہو آپ ٹھیک نہیں کہ بالکل نہیں تھا میں ٹھیک نہیں کہ میں آؤں گا اور کوئی دن میں سے اگر نقل کرتا ہو تمہارے ساتھ کپڑ ماروں گا میں نے معلومات کی نکلے گا رکھی نقل کرتے ہوئے کہا کہ خبر میں اس کو یہ فلادے فلاں فلاں انہوں نے امتحان کے لیے گاڑیاں چھوڑی ہوئی تاکہ شہر پہ فارغ کر رہے ہمارے جلدی کر رہے ہیں سرخیوں کی کس میں ہوتی ہے ایک ہوتا ہے سر کے بارشہ بدلنے کے لیے شروع ہو جائے اختیار وہ تیار کی جہادی چھوڑتے اس کی وہ اختیار بند کرتے ہیں بات ہمارا جو مدعا پرنسپل ہے اس کا میڈیکل کالج یہ میرے پاس آیا اس نے کہا کہ میں نے آج مان لیا کہ کمزوری کا کام ہے مدد تو میں نے کہا وہ کیسے دیکھو یہ یہاں کلے میں حال میں میری ڈیوٹی تھی اور میں حال میں گیا ہوا تھا تو سارے لوگوں کو میں پرچے کی مشکلات بتا رہا تھا اس کو بتانے کے لیے میں خود آگے ہوا اور دیکھا سر مجھے نہ بتانا میرے پرچے کو حرام کر لو <laughs> مجھے نہ بتا میرے پرچے کو حرام کر لو آپ یہ بس میں نے آج مان لی یہ سزلہ پاکستان کا پہلا کارڈیالوجسٹ کیفیش ہوا ہے پہلے نمبر پر اس کی صفیش سچ بات ہے کہ آدمی اللہ تعالی کے لیے غیرت کرے اور چنکے صحیح یقین کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں فرماتا اور کتیجے نہیں چھوڑتا ہم اعتماد نہیں کرتے بادل پڑتا ہے کام بن جائے گا نوش بلّہ سے کام بن جائے گا نو بلّہ دعا سے کام بنے گا اللہ تعالیٰ کام بنائے گا اور ایسے بات کر کے مانگے اللہ سے اور پھر چمٹ چمٹ کر مانگے اس لیے تیار نہیں ہو رہا باجد والا تو آج پہنچا دینا ساتھ پہنچیے کرتے ہمارے گاؤں میں ہمارے والد صاحب کے دور سے ڈاکٹر سی نہ ڈاکٹر ڈاکٹر سی نہ لوگوں نے بتایا کہ یہ آدمی پرچوں کے پیچھے جاتا ہے پرچے مادہ وہاں پیسے دیتا ہے اس کے بعد میڈیکلوں کے پیچھے جاتے ہیں وہاں پیسے دیتا ہے کافی سارا نمبر لیتا ہے آدمی اس پتا خیر ہی نہیں ہے جائے گے ہو جائے گے گاؤںو تو گاؤں کے بات ہے تو ضروری ہوتا ہے سنگلے بدے ڈاکٹر بنوایا بیٹے کا نام لے کر کے لیے سارے سب ہوتے ہیں پکچے معدوم کرنے ہوتے ہیں پریکٹیکل مدوم کرنے ہوتے ہیں ہاتھے کا پیسے بعد ہوتا ہے تو گرج ہوں اچھا تو ہمارے علاقے پہ سخت گر بھی سخت بری پرانے لوگ ہیں نا پرانے زمانے سخت بری بات کر کے نا سر کہیں کہ میں حال ہوں کی تو آگے پر اب اس وفات کا ایسا کس کا پڑا ہے کہ کسی چیز کی پرواہ کیونکہ گاؤں میں کس طرح تھا گاؤں میں جتنے پیسے لے کر آئے ہو سارے خیرات کرتے جتنا وقت لے کر آئے ہوئے اللہ یاد کرتے ختم پڑتے بہ مانتے الگ رہتے ہاں آپ ان کو ہم پتا دیں وہ تو پتا ہے وہ تو پتا ہے پتا ہے روزگاری کو یہ خیال ہے جن کو برتنا ہے برتنے میں بتا ہی اس پر نازم ہونا ہے استثار کرنا پھر بتایا ہے اسے سیلے کو چھوڑنا ہے پھر اصلاح کرنی ہے پھر اس کو پوچھتے ہیں پھر اصلاح کی ترتیب لینی ہے پھر تو بش کرتے کرتے کرتے کرتے کئی آدمی آدمی کا کلپ جو ہے وہ سخت کر ہار پہنچتا ہے قرار پکڑتا ہے اور بوک آنے پر ڈواں نہیں ہوتا ہے بوک آنے پر ڈواں نہیں ہوتا ڈواں ڈول کر زمانہ پڑھ لیتے ہیں لیکن جب بات عقیدے کی آزمائش کی آتی ہے وہاں ڈوانڈول ہوتی ہے اللہ تعالی کی مدد کا بھروسہ اور صحیح طریقے اختیار کرتے ہوئے مسئلے کا حل کرنا اس وقت اس بار اس کو بار بار سن کر بول کر ہم بھی اس بات کر بولی کر بول کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرنے کے بعد جب اس کا ازمائش کا وقت آئے ہمارا باز تھی ایسا نہ ہو کہ بہت بول کے ہمارے کو بزرگ پہ قوال بھی ہو جائے ہاں جی بہت سے قوال بھی ہو جائیں اور کوال جو سوال کی طرح کو کھینچ کے ادائیگی کر رہا ہوتا ہے لوگوں پر ہاتھ تاریخ کر رہا ہوتا ہے خود کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں بعض اخبار اتر ہوتے ہیں کیا ہماری ایک کتاب ہوتی تھی پرانے زمانے میں سکول کے نصاب اسے بڑی ایک کھانی لکھی ہوئی ایک پلاسٹک وہ پلاسٹک گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ آم کے باغ ہے تو آم کے باغ آم کے باغ کو طوطے بہت نقصان پہنچا تو اس کے لیے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آم کے باغ گرتا گرتے بڑے بڑے بانس نظر آتے ہیں اور ان میں سرا کر سر کے رسیاں گزارتے اور رسی کے اوپر لڑکیاں لگائی ہوتی ہیں تو جب بات ہیں نا کہاں پر حملہ کرنے کے لیے سب سے ہوتے ہیں اس کو نلگر کہتے نل ہیں کہ وہاں سے بیٹھ کر سارا جائزہ لیں اس پر اور پھر جہاں جہاں پکے ہوئے کاموں کا کوئی سامنا کریں جو بیٹھتے ہیں اس کو دلکی لکی ہوتی ہے اس کو الٹے ہوتے ہیں جب الٹے ڈٹک رہے ہوتے ہیں تو جب بالکات آتے ہیں نا تو سب کو پکڑنا بس دے جاتے ہیں ہمارے پاس لگانا کیوں ہلانا پنجے کے لیے پجے سے پکڑتے کرو میں پجے کے شکار کرنا پجے کو پکڑنا اس چیز کی ہوگی فلاسروں دیکھو کہ بات تھا کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے حیوانوں کے حوصلہ ضائع ہو رہے ہیں آدمیوں کو خطر کر رہے آدمی پر بر برفباری کر رہے ہوتے ہیں یہ امریجے والے جو پر اخبار میں کہتے ہیں کہ آ... پالیوشن پرندے مر گئے کتنا ظلم ہو رہا ہے آدمی کو بند نہیں ضروری تو فلاسروں سے شاید چوبا گی لے کے اس نے کو پڑھایا پڑھایا کہ ہم شکاری کے نلگروں پر نہیں بیٹھیں گے اگر بیٹھیں تو بیٹھے, بیٹھے اور الٹے ہو گئے تو پر فڑبڑا کے اڑ جائیں یہ تو مشکل بات ہے نہ جائے اس میں بچوں کو نہیں پڑھایا پڑھایا انہوں نے سیکھ لیا سیکھ لیا کو اس نے چھوڑا باق سارے کے باغ پر میں حملہ کرنے کے لیے گئے نلگروں پر بیٹھے بیٹھ کے الٹے ہو گئے الٹے ہو گئے تو ہم شکاری کے پر نہیں بیٹھیں گے اگر بیٹھیں گے اور ہم الٹے ہو گئے دم فرفڑا کر اڑ جائیں گے اور کہ جی اور کہے جا رہے ہیں کہے جا رہے ہیں کیے بھی جا رہے ہیں کرتے دیتے. کہتے دیتے. بول بول سے رہے ہی بھی کہتے ہیں کرتے بھی بس ان کے سارے وہ کال کال چل رہا تھا وہ شکاریہ سے برپکڑے کو پہلے بس یہ تو اللہ تعالیٰ مدد فرمایا جس بات پہ ان کو برتنے کا موقع آیا اس وقت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہا بیل گاڑی چلانے والا آیا اور رضاک الدین میں چلا لگا سکتے ہیں چلا گیا تو اس کے بیل گاڑی چلا رہا تھا کہ بچہ دوڑتا ہوا آیا اور گاڑی کے پہیے کے نیچے آ کر مر گیا خود کو اٹھا کر جا کر درج کرائی اور گرفتار ہول آیا اس کو سمجھانے کے لیے بیان लिए کہ آپ کہیں گے کہ بچہ دوڑتا ہو آ گیا کوئی رکنے کے حالات نہیں تھے اور مرضیا وہ ہوا نے کہا موجود صاحب آپ ہاں موجود کر نکال دوں گا فیصلے کو موجود کرنے کیا ضرورت نے کہا آپ فخر نہ کریں میں موجود تھا میں نے کو دیکھا ہوا ہے میں وہی بیان دوں گا کیا وہ چیز اور کہ اس کو بیاں نہیں دیا بھیا کر کے من ہندو جگ جو فیصلہ لکھ رہا تھا اس کو فیصلہ لکھا کہ ایسا آدمی ایسا جانوار آدمی جسے خود اپنی گرفتاری پیش کرائی اور اس کو صحیح دھیان دیا ایسے آدمی کو تو بجائے فانسی ہونے کے اور جیل میں جانے کی دنیا بدلنا چاہیے تاکہ اس کو دنیا والے کا فائدہ ہوتا اور جو بری ہونے کی احتمام پر سچ کا جب سچ کا وسیلا اختیار کریں گے اللہ طرح کی مدد جھوٹ بولیں گے اللہ کی مدد کی احترباد اور کرتا تھا اس کو یاد ہے یہ بڑا ہے کیسے اور بغیر مشرق کے کام کرنے جتنے سنا چکے ہیں اس کو سمجھ نہیں احتراباد میں ایک بجر صاحب کا بیٹا چار بھی تبدیل پر لے جائے گئے دو سال مدرسے پڑے ہوا اور افغانستان کے لحاظ میں انگریزوں کے اس کے پوچھنے کے, کے وقت میں لڑا ہوا محلے کے رابطہ کیا اس کے بعد میں رات کو ہم کر رہے ہیں چڑھائی تم بھی ساتھ ہو جاؤ تمہارا جہاد ہو جائے گا اور ہمارے لیے مالے کا ساتھ, ساتھ کی انہیں کیا رات بغیر حملہ کیا اور جب کیا تو میں نے چوکی جات جہ فائرنگ کی تو جو جما جائے جمع پڑے ہوئے بھاگ گئے جو جہاد والا تھا میں جمع رہا ایک گولی ہاتھ پہ لگی ایک پیر پہ لگی اور جب گر رہا تھا تو آنسر اور فائر نہ کریں میرے پاس کچھ بھی نہیں گرفتار ہو کر پیش کیا گیا تین کے دن ہماری بھائی ذکر تھی اس کے بھائی آئے تھے ہمارے صاحب یہ واقع ہو گیا ہے کہ پرسورات اسے کہیں کہ بیان سچد ہے اللہ خیر کرے گا میں سے ذکر ہوئی اس کے بعد دعا مانگی ساتھی نے بہت الحاظ ہے بہت زاری سے دعا مانگی ہے ساتھی کہہ رہے کہ ہمارے دن میں جلدی ہوگی کہ انشاءاللہ شاء اللہ سمجھتا ہے وکیل صاحب آ رہے صاحب نے اس کو بیان سمجھایا کہ میں آج رات کو واک کر رہا تھا اور واق کرتے ہوئے میں نے گھر کو دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہاں پر کچھ ہنگامہ ہو رہا ہے میں اگر جا کہ کیا ہنگامہ ہو رہا ہے یہاں تک مجھے دو گولیاں لگی بس میں چل گیا مجھے دقت نہیں پہلا بھیا یہ بھیا یہ ابھی واقعہ اس طرح تھا ایک ہاتھ کے گھر پر حملہ ہوا تھا جو نے حملہ پیار کیا تھا ان کی بیٹی کا مانگا تھا روزگار افغان ہے اور اپنے عظیم کی بڑھا کے حملہ کیا ہر ایک سب کی اپنی, اپنی سے بڑھ رہا تھا کچھ زیادتی جس سے کوئی بالغز کوئی اب کے کو میںر کو دور کرنے کے لیے ماں نے کہا کہ پہلا صحیح بیان دیا تھا وہ صحیح بیان دے دیں میری دادی والے کہہ رہے ہیں کیسے ہمارے بیٹے کو بدنام کر رہا ہے یا کیسا کیس کرا رہا ہے صحیح بیان دے دے تو میں کچھ اور آ جائے میرا میں سات سال کرانا ہو کرنا ہے تو صحیح بیان دیا اب چھوٹے میں نے کہا باقی تو گئے آپ پر جو ہے شریعت نے کاکا مار کی سزا بھی نافذ کر دی ہے کہاں پر ہے لگ گیا کوئی معائدہ کے لیے معذور ہو گئے تو آپ پر کسی بھی نہیں کر دی پر سزا بھی نافذ ہو گئی کا کی اور باقیوں پر جائے تو جو ہے تو کوئی کام کرنا ہو اس معاملے ہم اپنے بڑوں سے مشورہ کرنا ہوتا ہے تو زیادہ لوگوں سے مشورہ کرنا ہوتا ہے مزامت نہ ہو جاری کرتے ہیں خاص غرب لگاتے ہیں اس میں لا اللہ کا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے اللہ کے غیر کا تعلق اللہ تعالیٰ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی محبت یہ بھی اور کو پستہ کرنے کے لیے پستہ اللہ کرتے ہیں تو اس میں یہ دھیان کرنا ہوتا ہے کہ اللہ حاضر ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے حضرناک تو ہونے کے دھیان کو پکا کرنے کے لیے ہوتا ہے جو اللہ اللہ کرتے ہیں تو اس میں یہ دھیان کرنا ہوتا ہے کہ آواز میرا جہاں پر کل پہ وہاں سے نکل رہی ہے تاکہ بدن ذکر کو محسوس کرے مخرون ملازملہ آیا جگت اور بلن اور جلد جگت کو محسوس کرتی ہے تاکہ وہ کہتی ہے جنکھا پر تاریخی ہو تاکہ اس کی پکی ہو باتوں میں <سؤال> <سؤال>